اور بوڑھی خانہ نشے عورتیں جناو نکا کی آرزو ناؤ ان پر کچھ گنا ناؤ کے اپنی بالائی کپڑے اتار رکھے جبکہ سنگیار نہ چمکائیں اور ان سے بھی بچنا ان کے لیے اور بہتر ہے ور اللہ سنتا جانتا ہے